الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا نوحاً الی قومی فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرون سورة العراف میں لنچھے نبیوں پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے ترتیب وارا سب نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو اک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو ایک اللہ کے لیے نظر نے آ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور موسی علیہ السلام یہ چھ پیغمبر ان کی تعلیمات اللہ تعالی نے ترتیب کے ساتھ ذکر کی نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا علاقہ عراق کا کوہ آرارات رات وہاں انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی قوم نے آگے سے انکار کیا نہ مانا بلکہ زد ہر دھرمی میں یہاں تک پہنچے کہ جب نو علیہ السلام تبلیغ کرتے تو چہروں پہ کپڑے ڈال تیلتے اور کہتے وسطے آپ ہم کہ اے نو تو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں ہم تو تیرا چہرہ تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار ہیں دیکھو انسان کتنا حوصلہ ہے پیغمروں کا اور پھر وہ بات کرتے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونچ لیتے کہ ہم تیری بات نہیں سنیں گے بڑا بوڑا عمریں بڑی ہوتی تھی ان کی کوئی کوئی سو سال جب بڑا بوڑا مرنے لگتا تو بیٹے کو پکڑ کے لے کے جاتا کہتا ہے یہ جو بیٹھا ہے نا لاتے نہیں مانی بس میں جا رہا ہوں اس کی بات نہیں مانی بالآخر ایک وقت آیا کہ جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا پانی کی شکل میں اوپر سے بھی پانی برسا نیچے سے بھی نکلا اور وہ سارے غرق کر دیے گئے وہی وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھے اس کے بعد قوم آدھ یمن کے علاقہ میں آباد تھی حضرت مود کے علاقہ میں سہرا تیلے علاقہ ان کا یہ وطن تھا انہوں نے حود علیہ السلام کی بات جو انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو ایک اللہ کے آگے کہ جھکو دوسرے کے آگے کہ نہ جھکو ہر نبی رسول کی یہی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو یہ نہیں کہ اللہ کو بھی کہو دوسروں کو بھی کہو اللہ بھی مشکل کشا دوسرا بھی مشکل کشا اللہ کے لیے نظر نہ چڑھا یہ دگڑ مگڑ پروگرام شراکت کمپنی سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے سارے نبیوں رسولوں کو بھیجا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر بھی کلمہ پڑھ کے ساتھ پشتی آٹھ پچھتی مسلمان نظریات وہی شراکت والے کمپنی سسٹم اور سانج پن والے تو حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ لوگ بڑے ظالم جبرکش کش قسم کے لوگ تھے ویسا بتش تم بتش تم جب پکڑتے تھے تو سخت پکڑتے تھے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ بادل آئے انہوں نے سمجھا کہ بادل آ رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور رونق بنے گی اور بارش ہوگی وہ سارے نیچے کٹھے ہو گئے اس میں سے آگ برسی اور سارے جل کے اور رات کا ڈھیر بن گئے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ متحرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ جب بادل ہوتے نا اس قسم کا سما بنتا رسول رسم پریشان ہو جاتے کبھی باہر نکلتے گھر سے کبھی اندر آتے اور آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ اڑ جاتا اور جب بارش ہوتی پھر آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا پھر آپ جو ہے اطمینان محسوس کرتے تو میں نے عرض کی کہ جناب لوگ تو خوش ہوتے ہیں جب بادل اور ایسا سسٹم بنے کہ بہت اچھا موسم بن کا ایسا کیا پتا اس میں آگ نہ ہو کو عذاب نہ ہو قوم آد پر بھی تو یہ بادل ہی آیا تھا جس میں سے آگ برسی تھی اس کے بعد صالح السلام کا تذکرہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ بہلا سمودہ خا ہم صالحہ قومی سبوت کی طرف ہم نے اللہ علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یا قومی احمد اللہ مالک ملان لان اللہ کی عبادت کرو دوسروں کی نہ کرو لا الہ اللہ اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو واہ بد اللہ بلا تشرکو بھی اللہ کی عبادت کرو دوسرے کے ساتھ یعنی سارا قرآن بھرا پڑا ہے ہر پارہ ہر سورت ہر سطر ہر ایت ہر صفح یہی بات ہے کہ اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو اللہ کے کہ جھکو دوسرے کے کہ نہ جھکو نماز کی ایک ایک رکت میں ہم سے اقرار کروایا گیا یا نہ خاص تیری بات کرتے ہیں دوسرے کی نہیں بھیا کا نسطائن تو اس مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں ہر چیز مسب سبب سے مانگو منت سے خوشامت سے ادب سے مانگو کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر گربندے اور رب کے تو رب سے مانگو یہی مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو کہ اللہ خالق مالک رازے کے زمین آسمان کے بنانے والا خوراک غذا دینے والا کہ اس کے لیے عبادت کی اقسام پیش کرو دوسروں سے نفی کرو اللہ کے لیے کرار کرو دوسروں سے انکار کرو علیہ السلام کی بھی انہوں نے مخالفت کی کہا ہم تجھے رسول نہیں مانتے اچھا پھر ایسا کر کوئی ہمیں نشانی دکھا کوئی معاوضہ دکھا کہا کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہتے یہ پہاڑ ہے نا اس سے ایک اونٹ نہیں نکلے اللہ نے ایک موضاء میں چار موضے دکھائے پہاڑ پھٹا معاٹ نہیں نکلی آتی بچہ دیا معا کھاتی تھی تو کھاتی تھی پیتی تھی تو پیتی تھی دودھ دیتی تھی تو سارے علاقے کے برتن دودھ سے پڑ دیتی ایک موضے میں چار موضے اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں یہ بہت چارہ کھا جاتی ہے تو انہوں نے جو ہے نا سال علیہ السلام کی اونٹنی کو پریشان کیا اور انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تم نے مانگ کے لیے اور یہ اللہ کا طریقہ اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا جب کوئی قوم مانگ کے موضاء لیتی ہے نا پھر نہ ایمان لائے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اس کو کچھ نہ کہو لیکن ظالموں نے پچھلی رات اٹھ کے اس کی ٹانگیں کاٹی اور اونٹنی کو اس کو ذبح کیا ختم کیا اللہ تعالی نے کہا کہ اے پیغمبر ان کو مولت دے تین دن, تین دن تین دن کے بعد فرشتے نے چیخ ماری اوندے منہ پڑے پہ تھے اور ان کے پیٹ پھٹ کے کلے جے باہر آئے پڑے تھے جیسے پڑے بڑے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوتے جڑوں سے اکھڑے ہوئے ایسے پڑے تھے قرآن کہتا ہے پر کو ہم نے سفا کر دی اور یہ قوم کہاں آباد تھی مدینہ سے شمال کی طرف جائیں ایک سو کے بعد مغرب کو چلیں کلو میٹر تو یہ علاقے تھے مدعان سالے اور یہاں یہ پہاڑوں کو کھود کھود کے اس میں گھر بناتے تھے عمریں ان کی زیادہ تھی مکان ساتھ نہیں دیتے تھے ابھی بھی وہاں پہاڑ کھودے اور ان کے نشانات موجود ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ان کی بستی تھی سدوم دردن ملک جو ہے اس کے قریب باہر مردار باہر میت جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی مچھلی تک کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہتی باہر مردار اس جگہ ان کی بستی جو ہے وہ الٹی گری پڑی ہے ان کے اندر کیا جرائم تھے شرک کے علاوہ نبی کی مخالفت کے علاوہ انہوں نے کلب بنا رکھے تھے بے حیائی کے قلم فاشی اوریانی کے قلم سرے آم ننگے ہو کے بیٹھتے تھے اور ڈاکے مارتے تھے اور لوگوں کو لوت اسلام کی طرف آنے سے روکتے تھے اور سب سے بڑا جرم ان کا یا مرد مردوں کو آتے جن پرستی کی بیماری تھی ان کے اندر اللہ نے فرشتہ بھیجا بستی اٹھائی اوپر لے جا کے نیچے پھینک اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی اور یہ بستی ڈوبی پڑی ہے باہر مردار کے اندر وہاں اردن کے قریب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا یہ مدین کا علاقہ تھا مصر اور فلسطین کے درمیان میں یہاں ان کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو ہر نبی رسول کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو اللہ کی نظر نہ دو دوسرے کے لیے نہ دو اور سب سے برا کام ان کا یہ تھا کم تھولنا دینے کے پمانے اور تھے لینے کے اور تھے کم تولنا اور یہ نقص کرنا اور جب نبی نے روکا کہنے لگے کہ وہ لینے والا راضی ہم دینے والے راضی تو کیا ہے تیری نماز تیری دین تیرہ دین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں دخل دو جیسے آج کل کہتے موریسم نماز روزہ تو ٹھیک ہے یہ کاروباری طریقے ہوتے ہیں سو اونچ نیچ ہوتی ہے شہب کی قوم نے بھی یہی کہا کہ اس سے تو ترز نہ کرو حالانکہ مسلمان کی دین دنیا سب ایک ہے اور دنیا وہ ہے جو دین کے تابع ہو اللہ کی قسم تو پھر یہ دنیا بھی رحمتہ آتے نہ پھر دنیا حسرت و فیلا کر حسرت وفلا اللہ بنار کا یہی مطلب ان کے اوپر بھی بادل آئے وہاں سے آگ برسی اور اس اسے فرشتے نے چیخ ماری یہ قوم بھی تباہ ہوئی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سب محبت مکان سحسن حتاف ہو جب ہم عذاب بھیجتے ہیں نا کسی قوم پر تو کچھ دیر کے لیے کبھی کبھی ہم عذاب کو ٹال دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ گڑ گر اور سمجھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں اور جب عذاب ختم ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر تجزیے شروع کر دیتے ہاں اصل میں وہ پہاڑ آتش فشاں پھٹا تھا نا ادھر سے وہ زمین کا اصل میں وہ طبقہ تھوڑا سا حرکت میں آیا نا وہ باپ دادا دادا بیان کیا کرتے تھے کہ پہلے بھی یہاں زلزلہ آیا تھا لو وہ ایسی چکروں میں پڑ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں ہم پھر اچانک بھیج دیتے ہیں پھر تباہ کر دیتے ہیں پھر وہ تجزیوں میں پڑ جاتے ٹھیک ہے ہر چیز کا کوئی سبب ہے دھوپ ہے کہ سورج نکل ہیں تو سور کس نے نکالا اللہ تعالیٰ نے تو سبب تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ آتش فشان پھٹا اور زبین حرکت میں کس نے دی اللہ تعالیٰ نے دی تو اللہ کو بھول جاتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افاہم نہ حل قرآن سنا میں تو یہ لوگ ہم سے بے خوف ہو گئے ہیں کیوں نہیں ہماری اطاعت کرتے نہ فرمانی میں لگے ہوئے اور ہماری بغاوت میں اگر رات کو سوتے وقت ہم عذاب لائیں پھر کیا کریں گے یہ اور ایسا ہوا زلزلہ آیا لوگ جناب جو حیا الصلاح یل فلاح سن کے ان بستروں کو چپ کے رہتے تھے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے حیا سلاحیل فلاح سن کر نہیں آتے تھے زلزلہ آیا تو سارے آدھے لباس میں باہر کھڑے تھے چھوڑے گے نہیں بستر پھر اچھا پھر نماز پڑھنے کی توفیق پھر بھی نہیں ہوئی وہاں بیٹھے سگٹے پھونکتے رہے اور باتیں کرتے کرتے پھر واپس آ گئے ایسے یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گناگار سارے ہیں لیکن یہ جو بے حسی ہے نا یہ کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے لڑکے ہاسٹل میں سوئے ہوئے تھے ایک نمازی تھا اس نے صبح ان کو اٹھایا کہ اٹھو نماز پڑھاتے پڑھتے ہیں واپس آگے نماز پڑھ کے اس اٹھو نماز پڑھو کہتا پڑھتے ہیں اور کہتا تم ہندو ہو اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے سورج نکلنے والا کہتا اچھا ہیں سوچا ہی ان کو کیسے اونچی کہا زلزلہ سارے باہر نکل کے کھڑے تھے دالم ہنسنے کی بات نہیں رونک رب سنگی کٹے تھے کہاں سے دیا ہو ہے رات کو سوتے ہوئے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے تو پھر کیا کرو گے آگے اللہ نے کہا کھیلتے ہوئے دوپہر کے ٹائم اثر کے ٹائم کھیلتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ جمعہ نہیں ہے اور اثر کی نماز نہیں ہے اور ٹولیوں کی ٹولیوں نوجوانوں کی یہاں میدانوں میں تو مجھے یہ عید یاد آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کھیلتے ہوئے ہیں زور کے با اثر کے وقت تم پر جو عذاب آ جائے تو پھر کیا کرو گے آگے اللہ نے فرمایا خت نا ما کا اگر بستیوں والے ملکوں علاقوں والے ایمان لاتے تکوا کی راہ اختیار کرتے ہم ان پر زمین و آسمان کی برکات کھول دیتے خوشحالیاں کر دیتے لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا ہماری نا فرمانی ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا دو عذاب مسلط کر دیے ایک مہنگائی کا ایک بدمنی کا جیسے پاکستان والوں پر یہ دو عذاب مسلط ہیں ایک مہنگائی کا ایک بدمنی کا ہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یہ دو عذاب بھیجتا ہے جو اہل پاکستان پر مسلط ہو چکے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ موس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اور یہاں وہ واقعہ بیان ہوا ہے جو جادوگروں نے مقابلہ کیا تھا اور پھر ان پر عذاب آیا طوفان کی شکل میں مینڈک خون جوئے اور پھلوں میں کمی کا تالی باوجود اس کے کہ ان کو سمجھ نہ آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنے پاستور پر بلایا پہلے تیس راتیں مقرر کی پھر چالیس راتیں وہ ہم سے کلام کرتے رہے اللہ کی کلام سنتے رہے موسی علیہ السلام نے کلام سنی اور جب قرب حاصل ہوا نا بہت زیادہ ایک دن شوق بڑھا تو شوق بڑھا تو کہنے لگے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لنترانی. ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر کیم رہا تو, تو مجھے دیکھ سکے گا اگر پہاڑ نہ کیم رہا تو, تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی ہزاروں تجلیات میں سے ایک تجلی پہاڑ پر کی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے گر پڑے اور جب ہوش ہے تو کہا, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو پاک ہے کہ تجھ کو دیکھا جائے دنیا میں آنکھ یہ دنیا کی آنکھ موسا علیہ السلام کی ہو محمد رسول اسم کی ہو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی نہ موسا علیہ السلام نے تور پر دیکھا نہ رسول آسم نے آسمانوں پر دیکھا البتہ جنت میں سب سے زیادہ طاقت قوت ہوگی وجود میں اور نظر میں اس وقت سب سے زیادہ دیدار رسول اسم کو ہوگا پھر دوسرے نبی رسولوں کو پھر جنتیوں کو درجہ بدرجہ اب یہاں ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں میں سے ایک تجلی پہاڑ پر پڑی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر پڑے اور یہاں ہندوستان پاکستان کے عقیدے یہ ہیں کہ جیسے وہ عیسائیوں کا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ السلام کی شکل میں آ گیا یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عزہ کی شکل میں آ گیا اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ محمد رسوسم کی شکل میں آ گیا وہی جو مستوی عرستہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اور کوئی کہتا ہے فرید کی شکل میں اللہ ہے کوئی کہتے علی کی شکل میں اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ ہاں چاہ چڑ وانگ بدینے کوٹ میٹھن بیت اللہ ظہر دے زہر فریڈن فریدن باتن دے اللہ استخ اللہ استخ اللہ, اللہ اب ایک تگلی تو ہزاروں تگلیوں میں سے پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور یہاں سارا رب آ جاتا ہے اندر کیسے ہو سکتے ہے کہ انسان میں رب پورا آ جائے ماں تجلی پہاڑ نہ برداشت کر سکا اور منہ ایک تجلی نہ برداشت کر سکا تو لہذا یہ عقیدے غلط ہیں جو لوگوں نے اپنا رکھے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یا یو ارنس کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اے لوگوں حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھے عالم جہل شہری دیہاتی سب کو خطاب ہے کہ ان رسول اللہ میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں کسی کی نماز میاض روزہ حاج رود وظیفہ شادی گمی سیاست معیشت معشت قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مور نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کیا وہ سمندر کے کنارے آباد تھے اللہ نے ان پر پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن تم شکار مچھلی کا نہیں کر سکتے جیسے ہمارے لیے جمعے کے ٹائم میں کاروبار منا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا دن جمعے میں من بلکہ وہ تو جمعے کے بعد اللہ نے کہا رزق تلاش کرو لیکن جمعے کے ٹائم جب اذان ہو جائے اس وقت کاروبار جو ہے حرام ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ٹھیک جمعے کے ٹائم مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں اور لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے لڑا لڑ میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے آخرت بھی میرے پاس ہے اگر تم نے آخرت بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو رازق تو میں ہوں کھا لو میری نافرمانی فرمانی کر کے کھا لو گے جب سے یہ سلسلہ ہوا کہ جمعے کے ٹائم میں مارکیٹیں کھلی کراچی پنڈی لاہور کی اس وقت سے پاکستان پکڑ سے کئی گنا بڑھ گئے اور معیشت کی تنگی ہو گئی تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جیسے ہم پر یہ پابندی ہے کہ جمعے کے ٹائم میں ہم کاروبار نہ کریں ایسے ان پر اللہ نے ہفتے کے دن پابندی لگائی تھی کہ تم نے شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا اب تین گروہ ہو گئے ایک گروہ تو شکار کرنے والا اور ایک گروہ ان کو روکنے والا اور ایک گروہ درمیان میں سوفیوں کا ٹولا جہاں کو لگا ہے لگا رہنے کا کسی کو کچھ نہ کہو جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو جو بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھتے اللہ کہتے انجین اللہ جنہ سو جب ہمارا عذاب آیا سب کو رگڑا ملا وہی وہ بچے جو روکتے تھے وہ دوسرے بھی نہیں بچے رسول اعصم نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگوں کو نہیں روکتے اور غلط کام میں شامل رہتے ہیں ان دو گروہوں کی مثال رسول صحم نے یہ دی کہ جیسے ایک بحری جہاز ہو اس کی دو منزلیں ہوں کچھ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں یہ حدیث ہے سفر کرنا چاہتے ہیں انہوں نے قرآن دازی کی کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہو گئے کچھ لوگ نیچے والی منزل میں ہو گئے پینے کا پانی استعمال کا اوپر والی منزل میں تھا نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے پانی گرتا ہے شور ہوتا ہے ان کے بچوں کو بےرامی ہوتی ہے گھر, وہاں بیٹھے ہو تو وہ تنگ آ کے کہتا ہوا, کیا تم یہاں آ جاتے ہو پانی لینے کے لیے یہاں انہوں نے کہا یار پانی تو پھر ہم نے لینا ہی ہے نا پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے اگر تمہیں یہ پریشانی ہوتی ہے نا تو پھر ہم نیچے سے پانی لے لیتے ہیں تو وہ نیچے سے نا تختہ اور پھٹا اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے سے یہاں سے پانی لے لیں اوپر سے وہ دیکھ رہے ہیں اگر کہیں کہ سانوں کی جہاں کو لگا لگا رہنے دو جو کو کرتا ہے کرنے دو رسولہ فرمایا پانی آئے گا وہ بھی ڈوبیں گے وہ بھی سارے سارے ڈوب جائیں گے اور اگر وہ نا نا نا نا نا یہ کام نہ کرنا ان کو روکے نہ ہم سے لے لو پانی ہمارے حصے کا بھی لے جاؤ یہ کام نہ کرنا خود بھی بچ جائیں گے ان کو بھی بچا لیں گے تو یہاں بھی وہی بچے جو روکنے والے تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم کو خطاب کیا کہ اپنی امت کو بتا کلا عمل کل نفسی نفن والا ذرا اللہ ماشاء اللہ نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو اپنی جان کے بھی نفی نقصان کا مالک نہیں یہ نئے پارے میں, میں غیر کی باندھے جانتا سر تو میں خیر ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا محمد سن یسو مجھے تکلیف نہ آتی میری بیوی پر تومت نہ لگتی میرے ستر صاحبہ شہید نہ ہوتے میرے دس صاحبہ شہید ایک دفعہ نہ ہوتے اور مجھے پتھر نہ لگتا مجھے تکلیفیں نہ آتی کیوں کہ مجھے پتا شام کو کیا ہوگا کل کو کیا ہوگا یہ جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں ہم غیب نہیں جانتے اور میں بشیر ہوں خوشخبری دینے والا جنت کی ایمان والوں کو اڈرانے والا جرنم سے مجرموں کو اور جو ہے یہ میری حیثیت ہے اور یہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں تو میری بات مانو رسول نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ سم عمل کرے گی تو تمہارے کام آئیں گے اگر عمل نہیں کرے گی تو میں محمد بھی تمہارے کام نہیں آ سکوں گا سمجھ. اس صورت آراف کے آخر میں اللہ نے یہ ایت بیان کیے بے داقل القرآن فسط بلحان ست الکن ترحم جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو تم سنو شور نہ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ ایت آئی ہے جو کافروں نے کہا تھا چوبیسویں پارے میں ایت ہے بکال الدین کفرو کافروں نے کہا تین باتیں لا تسمہ العاد القرآن قرآن نہ سنو بغفی شور کرو للق میں تخلیب تاکہ تم غالب آ جاؤ قرآن نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جب قرآن پڑھا جائے سنو شور نہ کرو تاکہ تم پر رحم ہو یہ ایت اتریے کافروں کی اس بات کے مقابلہ میں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرطفات امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو جو قرآن ہمیں روکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایت اتریے کافروں کے جواب میں یہ بھی ایت مکی ہے وہ بھی مکی ہے اور صورت فاتحہ بیان کرنے والے صحابہ کرام جو کہتے ہیں کہ نماز میں صورت فاتحہ ضروری ہے امام کے پیچھے وہ مسلمان ہی مدینہ میں ہوئے دوسری بات اگر یہ ایت فاتحہ سے روکتی تھی تو پھر رسول اعظم نے بارہ اریسوں میں کیوں کہا کہ فاتحہ پڑھو تیسری بات یہ ہے کہ ایت کا معنی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چھپ رہا زہر میں تو نہیں قرآن اونچی پڑھا جاتا اصر میں نہیں پڑو اس وقت کیوں نہیں پڑھتے اور مغرب کی تیسری دقت ایشا کی آخری دو رکھتے اس وقت کیوں نہیں پڑھتے اور سنت طریقہ قرات کا ہے الحمد للہ الرحمن الرحیم تو سٹاپوں میں آپ پڑھ لیں تو یہ ایسرد فاتحہ سے نیروگتی اصل مسئلہ یہ ہے اپنے آپ کو انہوں نے تقلید میں رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مقرر کر لیے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے کہ جو دین انہوں نے سمجھا ہم اس پہ چلیں گے کوئی شافی کو مالکی کو حملی کو ہنفی تو اپنے اپنے وہ فکر کے ذہن میں آپ لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کبھی ادھر سے پڑھتے ورنہ یہ ایز سورہ فاتحہ سے نہیں روکتی بلکہ تفسیر ضیاء القرآن کرم شاہ الظہر بیروی بھی اور مولانا عبد الماجد دیو بدی تفسیر ماددی انہوں نے بیدا قرآن کی شرح میں لکھا کہ یہ عید کافروں کے جواب میں نازل ہوئی آگے سورہ انفال ہے انفال نفل کی جمع ہے نفل مانوتا ہے زائد چیز اور یہاں مراد ہے غنیمت کا مال اللہ تعالیٰ ادر بھی دیتے جاد میں ثواب بھی دیتا ہے اور غنیمت جو ہے ایک زید کے طور پر دے دیتا ہے سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایت پڑھی آپ نے آپ نے ابو سعید کو بلایا ابو سعید نے جواب نہیں دیا وہ نماز پڑھ رہا تھا جب نماز پڑھ کے آیا تو آپ نے فرمایا ابو سعید میں نے تجھے بلایا تھا تو تم آئے کیوں نہیں جناب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ت نے یہ ایت نہیں سنی یہ نمے پارے کی آپ نے عید پڑی یادین اے ایمان والو اللہ رسول کی بات مانو جواب دو جب تمہیں بلائیں جس چیز میں تمہاری زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث ہدایت میں زندگی ہے جسم کی زندگی روح ہے اور روح کی زندگی ہدایت ہے قرآن جسم کی موت روح کا نکلنا روح کی موت اس سے ہدایت کا نکلنا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حائل ہو جائے گا تمہارے اور ہدایت کے درمیان اگر تم اللہ رسول کی بات نہیں مانو گے اس کے بعد اللہ تعالی نے مکے والوں کی اٹھ دھرمی بیان کی کہ بیت اللہ شریف کے خلاف پکڑ کے ابو جال کہنے لگا اللہ ہم ترنا حجارہ تماٮٔ و اتنا بیاضابن علی کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ صبح ہمیں ہم ہدایت دے نہیں ہم پر پتھروں کی بارش برسا ضد کبر میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ہمیں وہ حق بھی قبول لی جو محمد کے راستہ اے صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ نے فرمایا ان کا طریقہ کیا ہے ما کان صلاۃ من الذبہۃ الا مقام وتصدیہ ان کی نماز تالیاں سیٹیاں تالیاں سیٹیاں جیسے اج کا لوگ قوالی شریف بناتے ہیں یہ مکہ والوں کا یہ طریقہ تھا کہ تالیاں سیٹیاں یہ ان کی عبادت تھی افسوس جو مسلمانوں نے اس کو عبادت سمجھ رکھا ہے. اور اس صورت کے اندر اللہ نے تیاری کا بھی حکم دیا کہ عدو المر مستطعت من قوت من رباط الخیل ترعبو نبی ادو الله کہ اے مسلمانوں تیاری رکھو حق آم, تم بھی تیاری رکھو عوام تیاری رکھو تیاری رکھو اگر تم تیاری رکھو گے ٹریننگ ہوگی اور اسلح تمہارے پاس ہوگا تو پھر دشمن جو ہے وہ تم سے ڈرے گا بڑے افسوس کی بات ہے دو سو سال مسلمانوں نے غفلت کی دشمنوں نے اتنے ہتھیار بنا لیے ایسے جن کا توڑ اب ان کے پاس نہیں ہے اب ان کے پاس توڑ نہیں ہے وہ جب چاہتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں جب چاہتے ہیں ہتھیار نہیں دیتے اور دیتے ہیں تو پابندیاں لگواتے ہیں لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اصل میں ہم نے تیاریاں نہیں کی اگر ہم اور سب کچھ بنا سکتے ہیں تو کیا مسلمان ممالک ان کے پاس ربڑ بھی ہے تیل بھی ہے سونا بھی ہے جو خطے بھی ان کے پاس ہیں بڑی جفکش قومیں ہیں کیا یہ نہیں بنا سکتے یہ سارے یہ تو تھوڑی ہے کہ تیاری نہ کرو اور جب دشمن چڑھے تو دعائیں کرو یا اللہ ان کی توپوں میزائلوں میں کیڑے ڈال یہ تو نہیں ہوگا نا تیاری ہوگی رسولہ سب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ قوت کیا ہے اللہ کے رسوم رم یہ پھینکنا ایسی تفسیر کی اس وقت جو ہے تیر پھینکنا اور اس وقت جو ہے پتھر پھینکنا اس کے بعد بندوق آئی گولی پھینکنا اس کے بعد توپ آئی گولا پھینکنا اس کے بعد راکٹ میزائل ہے پھینکنا قیامت تک پھینکنا تفسیر جو ہے وہ ایسی کر دی گئی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمانوں کو قوت طاقت دی ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے الحمدللہ ہمارا میزائل پروگرام پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور یہی وہ وجہ ہے ہاں طاقت قوت روکتی ہے جہریت کو تمہیں یاد ہوگا دو ہزار دو میں فوجیں آ گئی تھی کہ پاکستان کو کاٹو ادھر سے حملہ کرو باگا سے اور ادھر سے بابن نگر سے اور کاٹو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایٹم تو نہیں چلائیں گے کیونکہ ایٹم تو جہاں ساری تباہی ہوتی ہے سارا ملک تباہ ہوتا ان کو کیا پتا تھا جب یہاں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس وہ جو ایٹم مام ہے نا بڑے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی ہیں صرف فوج والی جگہ پہ پھینکیں گے باٹر پہ فوج ساری بھون کے رکھ دیں گے نہ ادھر کو آبادی کو نقصان ہوگا نہ ادھر ہوگا پیچھے ہٹ گئے yeah. یہ اصل بات کہ جارحیت کو روکتی ہے طاقت قوت ٹریننگ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہ ہوتی اللہ نہ کرے بظاہر کب اقبال کیا کہہ گیا ایک وہ شاعر تھا وہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا تو اس کو اس کے دوستوں نے نا دھوکے سے چڑیا چڑیا یہ چھوٹے ان کے وہ کھلا دیا جب اس کو پتا چلا نا تو اس نے کہا افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا دیکھے نہ تیری نظر نے قدرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا ہے فتوا یہ ازل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات مفاد کمزور قوموں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں کچلتا ختم کر دو طاقت طاقت کو روکتی ہے قوت قبت کو روکتی ہے یہ اصل چیز یہ جو قبیلی علاقے ہیں نا قبیلی علاقے وہاں لڑائی بڑی ہوتی ہے تو جو ہو یہ کہ یہ تھوڑی تھوڑی نا کمینوں والے کام ہم اس کو کمینوں والے کام ہی کہیں رہ بیل چھین لیا کیسے چھین لیا یہ وہاں نہیں ہے ہر ایک کو ہر ایک کو پتا ہر گھر میں اصل ہے ہر ایک کے پاس یہاں شام و شام ہر وقت کیا ہے کیونکہ آگے سے اسلحہ نہیں ہے ایک بندوق لے کے آتا ہے سارے محلے کو آگے لگا لیتا ہے پتہ ہے ان کو زارہ بازار کھالی ہے طاقت طاقت کو روکتی ہے قوت, قوت کو روکتی ہے اگر ان کو پتہ ہو کہ ان کے پاس بھی ہے اس گھر میں کوئی نہیں آتا اس لیے قرآن کا یہ فلسفہ بالکل صحیح ہے یہ صرف دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ہے اب چونکہ اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا اس لیے ہم غزو بدر اللہ کی توفیق سے اور غزب حنین اور ہجرت کا واقعہ اور غزب تبوک یہ چار بڑے واقعے تین اگلی صورت میں آ رہے ہیں توبہ میں اور یہ ایک اس میں ہے یہاں انشاءاللہ اللہ ہم کل مختصراً بیان کریں گے اللّہ مجل اسلام اللہم اللہم جہاد اللہم من اللہم مرز المسلمین اللہ منصلاسلام المسلمین اللہ منصوب المجاہدین اللّہ خوانص اللہ مرزانہ مرض المسلم اللہ مقف ناب حل علی کنحرام کا وکری ناب فضل صبح رب کرب الزت یسفون وسلام المرسلیم الحمد للہ رب العلم